گدی کے اوپر حجامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گدی کے اوپر کی ہڈی کے وسط میں حجامہ ضرور لگوایا کرو اس لیے کہ یہ پانچ بیماریوں سے شفا ہے